روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر اور اے محبوب ہم نے تمہاری ہی طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بان کر دو جو ان کی طرف اترا اور کہیں وہ دیان کریں